صحمن و رحمۃ الرحمد صلی اللہ علیہ و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکینسم علیہ اور میردانیہ میردانیہ اللہ دانا شہید کوٹا آپ سب کو شکر سنیٰے ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب شکلافت بابو جہاد درخت نمبر نو آج آب و تک پہنچا رہا اور دس ہزار میں کل پیج نمبر ایک سو چون میں سے پڑھا رہا تھا پھر بیچ میں بی میرے موبائل سے جو ہے بجلی اس میں چارج ختم ہونے ہو جاتا ہے اچانک بند ہو گیا تو کسی پیراگراف کی اختتام تک نہیں پہنچا سکا لہٰذا میں دوبارہ اس بیچ میں سے پڑھا رہا ہوں تو پھر فرمایا تھا یہاں پر جو ہے کفار کے ساتھ جب جنگ ہو جاتی ہے آل کتاب یا کوئی بھی ہو ان کے ساتھ جنگی وہ میں سے فرمایا تھا ان کو جو ہے آپ یا جو محاصرت ماں جی ذرا سے میں سے اور ان کو ان کو ان پر فتح سے کرنا ان کو محاصرہ کرنا چاہے سے الق القلہ آئے قلعوں میں والبلا اور شہروں میں المتحسنت وہ شہر جس کا اطراف میں چاہے دیور کیا ہوئے اس میں معصور کریں وہ اخراق ابنیتی ان کے اخراق جلانا ابنیتی ان گھروں کو جلا کر پر امل منجنی منجنی کے ذریعے پتھر پھینک کر وقت تو مجاری میاں ہمقاتا یعنی کاٹنا مجاری راستے نہریں والا میاں پانی جانے ان کے پانی لے جانے کے راستوں کو کاٹنا اس زمانے میں نہریں تو کل پیپ جاتے ہیں پیپ کاٹتے ہیں ہی؟ وہ ان کے داختوں کو جو اگر وہ ان کو آرٹ بنا کر اس معنی پر حملہ کرتے ہیں تو ان کو کاٹ دیں تاکہ ہمیں پھر انہیں کوئی شملے کی جگہ نہ ملے اور تسلی ان پر پانی مسلط کریں وہ کمین ہوں ان کے لیے جو ہے گاب میں بیٹھے پھر لہ راتوں کو پھر موقع مناسبت پا کر دشمن پر حملہ کریں اس کے علاوہ وایوسین ہر وہ کم یور زمین الفت جس سے فتح و ظفر اور کامیابی ممکن ہو وہ سب جو ہے کاروائی کریں گے میدان میں و لوکنف ہی مسلم الصر اگر ان کو فار کے بیچ میں ایک مسلمان عصیر ہو ان کے درمیان میں اور تاجر ان یا کوئی مسلمان تاجر ان کو فار کے جانب ہے تو حالات د کو حاضر ملکات تو اس کے باوجود جو ہے یہ دشمن کو ہلاک کرنے والی یہ مختلف کاروائیں ترک نہیں کریں گے حلاط و در نہیں کیا جائے گا حاضر محلکات دشمن کو ہلاک کرنے والی یہ مختلف جنگی حکمت عملی اور کارروائیاں اس کو ترک نہیں کرے گا کب اللہ یور جا اگر امید نہ ہو ضحورفات اللہ یہ انہیں کارروائیوں کو کیا بغیر وہ دشمن اس میں ہے ایک تاجر ہے عاصر ہے کپھار کے ہاتھوں میں تو ان پر جب ہم یہ سارے ان کو مسلط کریں تو وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ ان کو بھی نقصان ہو جائے وہ بھی مریں گے وہ مسلمان بھی لیکن فتح اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو جیسے پہلے کہا تھا عورتوں کو <coughs> مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو عورتوں کو بچوں کو نہیں ماریں گے لیکن اگر ولو تطر رسو اگر کفار جو ہے ڈھال قرار دیں نسوان عورتوں کو وہ سویان بچوں کو چونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان بچوں عورتوں کو, کو نہیں مارتا ہے تو وہ ان کو آگے تھفہول میں لا کے ڈھل کرا دے خود پیچھے بیٹھے پیچھے سے ہمارے اوپر ہاں گولی مارا آج میں زمانے میں تیر پھینکے تو ایسے شرب میں یکن یقن انہوں نے عورتوں کو ڈھل بنا لیا بچوں کو ولم یکن اور آپ کے ممکن از اور فتح اور کامیابی ان لبی قتل مگر ان عورتوں بچوں کو بھی قتل کیے بغیر تو ایسے شرب میں جاتا جب ان کے قتل پر موقع انہوں نے ان کو ڈاہل قرار دے دیا تو اللہ آبا سے بے قتل ہیں تو ان کو پھر قتل کرنے میں کوئی حیرث نہیں ہے وہ لوگ ہم کہنا لیکن اگر ممکن ہو آپ کو فتح بے بچنا ہر کسی اور ترقے سے ان یعنی عورتوں کو بچوں کو قتل کیے بغیر آپ کے لیے فتح کے دوسرے چار جوئی ہی ہیں دوسرے کے دوسرے ترقے موجود ہو پھل اے راز و ان قتل تو اے رخ پھیرنا ان کو قتل کرنے سے اولاد زیادہ بہتر ہے پھر تو ان کو قتل نہ کریں ان کو قدر نہ کریں دوسرے کارروائی ہمیں اس کو انجام دے دیں اور اس کے سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں یہ بحث ختم ہو گیا اس کے بعد اگر یہ بیچ میں جو ہے چونکہ جنگ کا موضوع آ گیا تو جنگ کے دو لائن میں ایک جنگی مقابلہ مسابقہ اور جنگی کھیل کے ایک بادشاہ رہا مختصر دو اور تین پر کرا عبادت لائن میں شروع فرماتے ہیں بجوز المبارد جائے سے مقابلہ کرانا مبارضہ تو مقابلہ کرنا دو گروہوں میں وحمد المبارزہ تو ولاب ساری مباضرہ یعنی کہ ہے آپس میں دو گروہوں میں مقابلہ کرنا دوڑ وغیرہ کا مبارزہ مقابلہ کرنا ولاب اور کھیل کود کے شسک ذریعے سے مبارضے میں ہر قسم کے اسلحہ وغیرہ سے مقابلہ کرنا ولو اور کھیل مقابلہ اور کھیل یہ مبارزہ مقابلہ اور کھیل کرانا دو گروہوں میں بےرما ہے نظا و نیزہ بازی کے ذریعے و سویف تلوار بازی کے ذریعے و الخیل خیل گھوڑے کے بولتے ہیں عرقیات جو ہے گور دوڑ کے ذریعے گور دوڑ کے ذریعے واقع اس کے علاوہ دوسری مختلف مسابقات مقابلوں کے ذریعے سے بے نصفین دو صفوں کے درمیان اس کی مختلف جو ہے کھیل کی صورتیں جو ہے کرا سکتے ہیں مقابلے کرا سکتے ہیں البتہ یہ سب بھی عل امام واد کے امام کے جن سے امام کے دن سے تلوار بازی بازی گور دور ہاں یہ اونٹ دور ہے مختلف دور ہے مختلف اسلحوں کا جو ہے مقابلہ کرنا نشانہ بازی کے لیے آزمائش کے لیے تو یہ سب کھیل جو ہے امام کے جن سے تو جائز ہے اور بغیر اتنی امام کی جن کے بغیر اللہ و بارہ کو اس میں برکت نہیں ہے تو برکت نہیں ہے وہ صرف اللہ اللہ کی شکل اختیار کریں گے تو فائدہ نہیں ہاں جی تو ایک جو ہے یوں جملہ جو ہے تو پر بیچ میں ان کھیلوں کا ذکر آ گیا آگے پھر مطلب جوڑیں سابقہ عبارت سے ولو ولاسلم کاف آپ دشمن کے ساتھ میدانی میں ہیں تو اگر کا مسلمان ہو جائے کوئی کافر قافلہ ظہر ہے دشمنوں پر مسلمانوں کے مکمل فتح یابی سے پہلے جب کامیابی اور خطاجائب سے پہلے میں سے کوئی جو ہے مسلمان ہو جائے تو اس میں یو سم ہو تو پھر جو ہے محفوظ ہوگا اس کا خون و مال اس کے مال و اولاد و حصہ اس کے چھوٹے بچے والی بچے ان سب کو ہاں جی بچایا جائے گا محفوظ ہوگا ان سب کو بچایا جائے گا اور ان کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے یوں سب معنی بچایا جائے گا محفوظ رکھا جائے گا ہاں جی کس کو اس کی دم و خون کو ماں اس کو قتل نہیں کریں گے ماں اس کے مال نیچے لیں گے اور اولاد اس اس کے چھوٹے بچوں کو غلام نہیں بنائیں گے کیونکہ اولاد چھوٹے بچوں کی بات ہوئی وہ بھی اسی حکم میں ہیں چونکہ لیان نغیر البالغ کیونکہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں تابع ان وہ تابع ہیں لیمان اعوان ماں باپ میں سے جس نے ایمان لایا ہے منا وہی اس کے ماں باپ میں سے جس نے بھی ایمان لایا اس کے تابع ہیں اگر باپ مسلمان ہو گیا تو بھی بچے سے شمار ہوتی ہیں ماں مسلمان ہو گئے تو بھی بچوں کو مسلمان شمار کرتے غلب عامن راکھی کو نئے مطلب اگر کوئی غلام ایمان لے آئے پھر دار الحرم میدانی جنگ میں ابھی جہاں چل رہا ہے فتح نہیں ہوا ہے تو اسی دوران میں کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو شار حرن تو یہ کافر جو غلام تھا ہاں جی راکھی تھا وہ آزاد ہو جائے گا شار حرن تو ہو جائے گا آزاد آٹومیٹیکلی اچھا وہ تحریک النسوان اور, اور رقیت میں آ جاتے ہیں یعنی قنیز بن جاتے ہیں وہ سویان اور بچے غلام بن جاتے ہیں سب یہ اسیر بنانے سے مسلمانوں کے ہاتھوں وہ اسیر ہو جائیں گرفتار ہو جائیں تو پھر عورتوں اور بچوں کو تو اور بچے جو غلام بن جاتے ہیں قنیز بن جاتے ہیں ترق وہاں جہیں غلام بن جاتے ہیں ملکیت میں جائیں گے دوسرے کہ غلامی کی حیثیت سے عورتیں اور بچے بے سبھی سب اسیر پکڑنے کی وجہ سے اور میدان میں اگر اور ایک اور کسی عورت کو مسلمانوں نے کافر عورت کو اسیر پکڑ لیا یا ان کے بچوں کو اس ہاتھوں میں آیا تو وہ جو ہے اس مسلمان بندے کا جو ہے ہاں جی اب وہ عورت تو ان کو غلام بنا دیں گے اس عورت کو اور بنا دیں گے اس بچے کو غلام بنا دیں گے یہ عورت ہے اگر میدانی جگہ سے ان کو پکڑا ہے تو فتح سے پہلے جنگ کے دوران یہ تو بچوں کے بارے میں قوم ہو گیا عورتوں کے بارے میں کہ ان کو غلام اور خنیز بنائیں گے قتل نہیں کریں گے ان کو اور میں رجال البالغنہ لیکن میدان جہاں سے جو بالغ مر القاب نے آشیر پکڑ لیا تو ان کے بارے میں بھائی اختار اور امام العاد کا امام حاکم اسلامی کو اختیار ہے فی قدل ان کو کرنے قدل کرنے میں اور قدل قلم اثاظ سمجھیں یا وہ اشترکا کے ان کو غلام بنانے کا بھی اس کا اختیار ہے غلام بنانے میں وہ اطلاق ان کو آزاد کرنے میں بلمن ان پر احسان کرتے ہوئے کوئی چیز بدلے میں لیے بغیر وہ فضا یا ان کو بدلا کر بھی رجال اور مردوں کے ساتھ یعنی مسلمان مردوں کے ساتھ جو کہ کپار کے بعد کی شکل میں ہیں اور اس کافیر کو آپس میں بدل دیں جو کہ ہمارے پاس غلام ہیں یہ اس کا کافر سے یعنی قیدیوں کا آپس میں تبادلۂ مسلمان قادی اور کافر قیدی کا تبادلہ ہوگا یہ اس وقت ان کا نرج الاصر اگر کوئی مرد عصر فی عظیم کفار کے ہاتھوں میں برالمسمین مسلمانوں میں سے مسلمانوں میں سے شاد کفار کے ہاتھوں میں عصر اور یہ کفار ہمارے ہاتھوں میں عصر تو ان دونوں کو بدل دیں ہمارے مسلمان عملی ہم کا کبھار ان کو دیا جائے یہ بھی اختیار ہے اچھا تو او بمالی یا مال کے ساتھ پھر دیا کریں یعنی یا اس کی فضا آدمی بدل دیں ہاں جی اور یا اوب المالی یا مال کے ذریعے سے یعنی ایک طرح کو مال دے کے مال دے کے اس غلام کو ہاں جی آزاد کر دیں ان غلاموں جن کو نے عصر پڑھ لے بار لوگوں کو ان کو بولے تم لوگ اتنا مال لے ہم تم کو آزاد کریں گے تو اگر انہوں مال لے تو جیسے آپ مثمان حاکم نے کہا ہے تو وہ آزاد ہو جائیں گے اب شیر پکڑنے میں اس طرح کی عقم فین فیدیت دے کر ان کو آزاد کرنے میں مال لینے میں ان تمام چیزوں میں فرماتے حیم ایف الپاشاہ صداور ایک انجام دے دے حاکم اسلامی معافی ہے وہ وہ کام جس میں ہو مسئلات السلام اسلام, اسلام کے مسلات وہ کام کریں ان تمام چیزوں میں جو اس جس میں اسلام کے اگر وہ احسان احسان کی طور پر آزاد کریں ہاں جی حسو فائدہ ہے تو وہ کریں گے اگر یا قیدیوں سے تبادلہ تب کریں اس سے فائدہ ہے تو یہ کریں گے ہاں جی اور ان سے مال لے کے آزاد کریں یہ فائدہ ہے تو یہ کریں گے وہی اشتوی پھر سب یاسر پکڑنے جائز ہونے میں سب یعنی عصر پکڑنے میں برابر ہے یعنی عصر پکڑنے جائز ہونے میں الوشنی بت پرست لوگ ان سے جاں ہو جائے اس کو بھی عصر بنا سکتے ہیں بالکل آر کتاب یہود نصارہ صابین ان سے جاں ہو جائیں تو ان کو بھی عصر پکڑنے جائز ہے ہاں جی لے سب جائز لیکن ولاج المقط لتو یہ نئے مردہ ہے اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے جنگ کرنا پھر اشر الحرم محترم مہینوں میں سال کے جو محترم مہینے جیسے شوال ہے اور آگے جو ہے سارے شروع میں رجب رجب کے بعد جو ہے شوال ذیلقاد ذی الحجہ ہاں جی شوال ذیلقاد ذی الحجہ یہ جی جی چار مہینے کل مہا حرم ہے ولکتاب ہاں جی پھر سب جائے برابر ہیں پھر سب یاسر پکڑنے میں بہت پرست وسنی ول کتاب سب کو عاصر پکڑ سکتے ہیں جب میدان جامع آئیں گے اور مسلمان غالب آ جائیں ولاج المقطلۃ اور مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی کفار کے ساشر الحرم ان محترم مہنوں میں جو کہ چار ہیں معمن عرف البتہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے جائز نہیں جو ان مہینوں کے حرمت رکھتے ہیں وہ ان کی کی حرمت کو جانتے ہیں اور خود بھی جنگ نہیں کرتے ایسے صورت میں اور ماملہ یار عورمت علیہ وہ لوگ جو اس ان مہینوں کی حرمت نہیں رکھتے ان مہینوں کی حرمت کو ان کے پتہ نہیں ہے اور وہ خود جب بھی مکمل جنگ کر لیتا ہے تو ایسے صورت میں ہمیں بھی جیسے مقاملہ ہم میں جنگ کریں گے لاباس بیاہ پھر تو کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے میں وہ جو ان مہینوں کی حرمت کو نہیں جانتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے میں بے ہر شنی آپ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں آگے مطلب انشاءاللہ شاء اللہ کر کے دس